سب سے پہلے متا سن لیجیے کیا ہے عموماً پرانے دور میں جو اب تقریباً وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ایک متا یہ تھا ایک خاتون اور مرد متا کریں ایک معاہدہ کریں اور اپنی جنسی حوث کو پورا کرنے کے بعد میں اس کو چھوڑ دیں یہ متا ہے ساتویں ہجری میں غز خیبر کے بعد یہ ہماری یہاں سیاست میں حدیث سے موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو دو چیزوں سے منع کیا اگرچہ متا اتنا عام نہیں تھا شاہ نادر دو چیزوں سے منع کیا وہ دو چیزیں کیا تھیں ایک گوہ اس کے کھانے سے منع کیا اور ایک متا سے منع کیا گوہ ایک جانور ہے جیسے کہ چھپکلی اور سانڈا ہوتا ہے تقریباً دو گز کے قریب لمبا ہوتا اس کو چور استعمال کرتے ہیں یہ گو کے کمر میں رسی باندھتے اور آپ کو تان کا تعجب ہوگا یہ اتنا طاقتور جانور ہے اس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں اس کے کمر میں رسی باندھ کر اور اس طریقے سے اس کو گھماتے ہیں جیسے کہ بہت سے لوگ کام کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں نا ڈاکو اور چوروں ایسے گھمانے کے بعد کسی قلعے یا کسی بلڈنگ پر اس کو پھینکتے ہیں اور وہ اپنے پنجے ایسے جکڑ لیتی وہ اتنا طاقتور جانور ہے کہ پنجے جب گاڑ لے پوری فوج رسی پر چڑھ جائے تو وہ نہیں چھوڑتا پوری فوج چڑھ جائے رسی پر وہ نہیں چھوڑتا تو چور ڈاکو اس کو استعمال کر کے قلعے پر یا لمبے اونچے مکانوں پر چڑھ کر اور ڈکیتی کرتے یہ وہ گو جیسے گھوڑوں میں طاقت حاصل کرنے کے لیے آپ جوس پیتے ہیں اخنی پیتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو گھوڑ سوار لوگ ہیں گھوڑے کو ایکسپرٹ کرنے اس کی طاقت بڑھانے اس کا سانس بڑھانے کے لیے گو کو زبا کر کے اس کے ٹکڑے کرتے ہیں ٹکڑے کرنے کے بعد اس کو پکا کر اس کی اخنی جو ہے وہ گھوڑوں کو پلاتے ہیں تاکہ ان میں طاقت پیدا ہو جائے تو کسی زمانے میں اسے کھایا جاتا تھا اور حضور علیہ السلام نے اس کے کھانے سے منع کیا بہت سے ایسی حرام چیزیں آپ بلوچستان چلے جائیے جنگلی چوہا ہے کبھی دیکھا میں اس پہ کاٹے ہوتے ہیں بالکل جب اپنے آپ کے جسم کو سوکیڑ لے تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بال ہے اور اس پہ کاٹے لگے ہوئے سمجھے وہ چوہا ہے جنگلی حرام بلوچستان کے لوگ اکثر اس کا شکار کرتے ہیں جنگل میں اور اس کو بالکل بوٹی کی طرح سے بھون کر کے کھاتے ہیں حالانکہ وہ جنگلی چوہا تو اسی طرح اس کو بھی کھایا جاتا تھا گو تو اس کے بعد کیا ہوا کہ حضور نے ساتویں ہجری میں گو کھانے سے منع کیا اور اس کے بعد متا سے منع کر دیا پھر حضرت عمر فاروق کا جب دور آیا آپ نے اس پر بہت سختی سے عمل کیا چونکہ عمل کرانے والے سختی سے حضرت فاروق اعظم اور شیعہ حضرات چونکہ حضرت فاروق اعظم کے بالکل خلاف اس لیے وہ اس کو نہیں مانتے اور مطالع کرتے ہیں اور آپ کو تعجب ہوگا شیعہ حضرات کے کتاب ہے جس کا نام ہی برہان المتھا برہان المتھا شریعت نے تو حرام قرار دے دیا ان کے نزدی کوئی آدمی ایک مرتبہ مطا کرے تو امام حسین کا درجہ پائے گا دو مرتب مطالع کرے امام حسن کا درجہ پائے گا تین مرتب مطاع کرے حضرت علی کا درجہ پائے گا اب تو دو ہی رہ جاتے ہیں درجے یعنی ایک اور دفعے متا کرے تو پھر غالب گمانی ہے کہ حضور تک پہنچ جائے گا اور پانچ ہی مرتبہ متا کرے تو مازال اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا یہ ان کی مستند کتاب برحان المتا میں انہوں نے جناب اس کو درج کیا لہذا مسلمانوں کے لیے یہ دونوں چیزیں حرام قرار کر دی تھی تو اس لیے اس کے قریب مسلمان کوئی نہیں جات اور جن کے نزدیک متا جائے میں کیا بتاؤں آپ کو تعجب ہوگا سن کر ہمارے اوپر لوگ یہ لگاتے ہیں صاحب یہ تو بڑے فرقہ پرست ہیں اپنے اللہ کسی کو مانتے نہیں وغیرہ وغیرہ متامع اگر کوئی اولاد اگر ٹھہر جائے حمل ٹھہر جائے تو وہ حمل اس کا بڑا بابرکت کہلاتا اس سے اگر بچہ پیدا ہو تو وہ بڑا بابرکت کہلاتا ہم سننی تو الحمدللہ ان ساری لغویات سے اللہ اس کے رسول کے فضل سے محفوظ یہ آپ کا ہو گیا جناب جواب اور کوئی نہ آپ پوچھے آپ باری باری.